ماہی مائی تھام علاحی متباہ یار غریباں دل میں برتھ گو نتن روشے پہ غازی خان میں بلوچستان والوں کا کنوینشن تھا ایک بڑی عمارت کے لمبے چوڑے دالان میں شامیانے لگائے گئے تھے کرسیاں ڈالی گئی تھی اسٹیج سجائے گئے تھے اور فضا میں آوازیں گونج رہی تھی کچھ احتجاج کی آوازیں کچھ شکایتوں کی اور کچھ مطالبوں کی آوازیں اور کچھ پہاڑوں سے اتر کر دریائے کنارے آنے والے اور گلوکاروں کی آوازیں جن کی ہوئی ہوئی رنگت ویسی ہی کالی پلکیں گھنی بھویں اور آنکھوں میں ایسی لکیریں جیسے سرما پھیرا گیا ہو رنگوں کی دھنک پر اس روز نخ میں جھول رہے تھے بلوچستان کا کنونشن تھا بلوچستان کا تذکرہ تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مگر سب سے پسماندہ صوبہ ہے کسی کو اس پر توجہ نہیں کوئی ادھر دھیان نہیں دیتا نہ سڑکیں ہیں نہ بجلی ہے نہ پینے کا پانی ہے نہ پیٹ بھر کر کھانے کو ہے زمین میں معدنیات بھری پڑی ہیں انہیں نکالتے نہیں اور جو قدرتی گیس کے ذخیرے ابل رہے ہیں جن کے عوض سارا ملک اربوں خربوں روپے دے رہا ہے وہ اربوں خربوں روپے بلوچستان کو نہیں لوٹائے جا رہے ہیں وہ کہیں اور خرچ ہو رہے ہیں ایسے ہی گلے تھے ایسے ہی شکوے تھے un اس روز بلوچ سورماؤ کے نق میں گائے جا رہے تھے بلوچوں کی بڑی بڑی جنگوں کی کتھائیں گائی جا رہی تھیں بہادروں کا ذکر تھا ان کا ساتھ نبھانے والے قبائل کا ذکر تھا بالکل ویسے جیسے کروکشتر کے میدانوں میں خون کی دلدل میں دھسے ہوئے کورو اور پانڈف کے مارکوں کے کی گیت گائے جاتے ہیں بلوچستان کے کنونشن میں شرکت کے لیے پہاڑوں سے اتر کر سردار بھی آئے تھے امیر بھی آئے تھے کلرک اور طالب علم بھی آئے تھے مستور اور کسان بھی آئے تھے وہ جوشیلی تقریریں کر رہے تھے وہ مٹھیاں بھینچ رہے تھے वो फलक तक नहीं जा सकते थे मगर उनकी आवाज़ें जा रही थीं daun daralon tamba fi aqan geron azad pon seidul mana azad pon seidul mana bobat میں اب بلوچ کنوینشن سے لوٹ رہا تھا اور فضا میں معلق وہ بینر دوبارہ مجھے گور رہا تھا جس پر کسی خطات نے لکھا تھا از مکران تا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان میں سوچنے لگا وہ سرداری نظام وہ تمنداری نظام صدیوں اس علاقے پر مسلط رہا صدیوں یہ لوگ لوٹے گئے صدیوں یہ لوگ کچلے گئے ان کے دھسے ہوئے پیٹ ان کی لوٹی ہوئی قسمتیں ان سب کی داستانیں لکیروں کی طرح ان کے ماتھے کے شکنوں میں آج تک لکھی نظر آتی ہیں ہماری کار ڈیرہ غازی خان کے بازاروں میں چلی جا رہی تھی سیدھی سیدھی سڑکیں گول چوراہے کشادہ گلیاں جیسے بہت سوچ سمجھ کر شہر کی منصوبہ بندی کی گئی ہو یہ شہر اب جہاں ہے پہلے یہاں نہیں تھا یہاں سے دس بارہ میل دور دریائے سندھ کے کنارے تھا دریا اسے بہا کر لے گیا اس کے کھنڈر آج تک وہاں کھڑے ہیں اس کے بعد یہ نیا شہر بسا تو اس کی منصوبہ بندی میں انگریزوں کی سوج بوجھ اب تک نظر آتی ہے جنرل ایڈورڈس نے جب وہ میجر ایچ پی ایڈورڈس تھے اس شہر کے بارے میں لکھا تھا میں نے پنجاب کے جو شہر دیکھے ہیں ڈیرا غازی خان ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس شہر کو بڑی آسانی سے کھجوروں کا شہر کہا جا سکتا ہے شہر ڈیرا غازی خان کے گرد و نواح میں علاقہ اس قدر خوبصورت اور زرخیز ہے کہ میں نے پنجاب میں کہیں نہیں دیکھا دریائے سندھ کے پار شمالی علاقوں کے مقابلے میں اسے کھجوروں کے درختوں نے کھیتوں کو ڈھاک رکھا ہے اور نہروں پر چھاؤں کر رکھی ہے جنرل ایڈورز نے نہروں پر درختوں کی چھاؤں دیکھی اور اس علاقے کے باشندوں پر ظلم کا سایہ بھی سرور دیکھا ہوگا جس کی بازگشت گشت آج تک سنی جاتی ہے ہماری کار شہر کے بزرگ معالج ڈاکٹر غلام فرید صاحب کے مطب کے سامنے رکی بہت بوڑھے ہو گئے تھے مگر مریضوں کو بڑی مستعدی سے دیکھ رہے تھے مریضوں سے فارغ ہوتے ہی وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور اب اتنی ہی مستعدی سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگے میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو تحصیل توسہ کے باشندے ہیں پوچھا آپ کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے وہ دور کیسا تھا جس زمانے کو ہم نے دیکھا وہ تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی بھی پوری نہیں ملا کرتی تھی پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا جو کچھ ہوتا تھا سرداری نظام تھا اور یہ سردار جو ہوتے تھے یہ باج گزار ہوا کرتے تھے اس زمانے کے جو بڑے بڑے نواب ہوتے تھے جیسے باول پور یا سکھوں کا زمانہ تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لے جاتے تھے اٹھا کے میرے ابا کی نانی تھی ہمیں یاد ہے ہم اس سے پوچھا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے کہ چھ چھ مہینے تک ہم اناج کی خوشبو نہیں سوک سکتے تھے جو کچھ ہوتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے ساگ پات اور ان چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے زیادہ تر بس اب تو خیر جنگلات نہیں ہیں پرانے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں تمام جنگلات تھے البتہ توصہ شریف کے قریب میں ایک بہت بڑا جنگل تھا درختوں کا اور وہاں چور رہا کرتے تھے اس واسطے اس علاقے کو چور بھی کہتے ہیں تو ڈاکہ دنی یہ وہ یہ تو بہرحال روزمرہ کا ایک وہ معمول تھا اور نواب لوگ تو ہمیں کوئی چیز نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اٹھا لے جاتے تھے اور ڈاکے پڑتے تھے اس حالت میں کہ ہر ہر گاؤں کے میں ایک وہ بنا ہوتا تھا اونچا سا چبوترا اس پہ نکارا ہوتا تھا نکارا بجایا ڈاکو آ رہے ہیں لوگ جو کچھ ہوتا تھا مال و اسباب وہ اپنے بغل میں دبا کے جنگل میں گس گئے مم. اس کے بعد پھر نکارا بجا کے بھائی چلے گئے واپس آ گئے مم. ان کے میں زندگی کا صرف یہی تھا بغل میں اٹھا کے لے جاؤ جی. یہ زندگی تھی یہاں تو مندارہ نظام نے اس کو بالکل ہی ایسا کر دیا تھا کہ اب بھی اگر ان کا بس چلے تو کچھ ابھی تک ہم لوگ لوگ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے تمہارا خدا تو نواب جمال خان یا فلاں نواب فلاں نواب اب میں نے ڈاکٹر غلام فرید صاحب سے پوچھا یہ بتائیے ظلم کے اس دور میں غریبوں کی بہو بیٹیاں ان کی حرمتیں ان کی عزتیں محفوظ تھیں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا بہرحال نہیں. نہیں. علاقے کے بڑے ہوتے تھے وہ اپنا حوص اس کے لیے تو کسی کی بہو بیٹی آزاد نہیں تھی محفوظ یعنی نہیں تھی یہ اور بات ہے غریبوں کے لیے بہرحال مصیبت تھی اور زیادہ تر طبقہ جو تھا وہ غریبوں کا تھا ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں نے نئے اور پرانے سارے کی منظر دیکھے ان کی آنکھیں کسی جوہری کی آنکھوں جیسی تھیں جو کھوٹے اور کھڑے کو لمحہ بھر میں پرکھ لیں میں نے ان سے پوچھا کہ گزرے وقتوں کی مصیبتوں نے خود انسان کے کردار پر کیا اثر ڈالا اس وقت انسانی رشتے کیسے تھے اور اس کے مقابلے میں آج کیسے ہیں میار کروں جی پہلے زمانے میں محبت تھی عرفت تھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا الہاق تعلق رکھتا تھا تاکہ دشمنوں سے جھگڑوں سے ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں آج کل تو زمانہ ہے نفس و نفسی ہے افراتفری ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہو میں ہوں کوئی کسی امداد کی ضرورت نہیں مگر یہ جو کچھ ہوا میرے خیال میں یہ انگریزوں نے ہاتھوں کیا اب وہ چلے گئے اب وہی بات شاید ہو جائے گی ہے جو تھی آج سے ایک صدی پہلے یہ تھے ڈیرا غازی خان کے بزرگ معالج ڈاکٹر غلام فرید صاحب ان سے مل کر ہم غازی خان اول کے مقبرے پر گئے اس بلوچ حکمراں اور بعد میں اس کی اولادوں کے دور میں اس علاقے نے اچھے دن دیکھے چنانچ غازی خان اقبال کا شاندار مقبرہ بنایا گیا روز کوہیوں نے اس کی عمارت ڈھانی شروع کر دی پھر عمارت کے گرد اونچا چبوترا بنا دیا گیا اب عمارت کے نقش و نگار مٹ گئے ہیں دیواروں پر کچھ تحریر تھا وہ بھی ماند پڑھتے پڑھتے اوچل ہو چکا ہے اس روز اندر اندھیرا تھا اور اونچے روشن سے سورج کی کرنیں قبر کو منور کیے ہوئے تھیں اور کرنوں میں اٹھتے ہوئے خاک کے چلے کبھی کبھی ابرک کی طرح چمکنے لگتے تھے غازی خان کے پہلو میں اور بھی خبریں تھیں مگر کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کون آنکھیں مندے سو رہا ہے البتہ کے باہر صبح سے شام تک ڈیرا غازی خان کا مشہور حلوہ بھورنے والے بوڑھے غلام حیدر کو سارا شہر جانتا ہے غلام حیدر بڑے فخر سے اپنا پورا نام بتاتے ہیں غلام حیدر پتھر اس شہر والوں کو ان کی نوجوانی کے وہ دن یاد ہیں جب شہر کی ساری آبادی، آزادی اور پاکستان کے نعرے لگاتی ہوئی سلکوں پر نکل آتی تھی اور پنجاب کے بکے ہوئے حکمران اس پر لاٹھی چاز کراتے تھے تب وہ ایک شخص تھا جو ہاتھوں میں ہرا چاند ستارے کا جھنڈہ اٹھائے رکھتا تھا مار کھاتا جاتا تھا مگر پرچم کو جھکنے نہ دیتا تھا پھر جب پاکستان بنا تو سارے شہر والوں نے خلام حیدر پتھر کو بھیج بھیج کر سینے سے لگایا اور اسے ایسے مبارکباد دی جیسے پاکستان کی بنیاد کا پہلا پتھر اسی نے رکھا ہو اس کے بعد وقت کی سواری گرد اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی اور لوگ غلام حیدر کے جذبے کو بھی بھول گئے اور بھگدڑ کے دوران اس پر برستی ہوئی لاٹھیوں کے منظر کو بھی بھول گئے جب میں جا کر ان کے برابر بیٹھا وہ کڑھاؤں میں کھوئرا اور گھی ڈالتے جا رہے جا رہے تھے میں نے پوچھا جب پاکستان تھا زمانہ پاکستان گیا لیگ دا جھنڈا سے جلوس کٹ جلوس پولیس لائن جائل سرکاری دفتر سارے ہی کالج آپ بال ہو جلوس سے شامل ہو جھنڈا ہوتا ایک فٹول ہوتا پھر لاٹھی چارج تھی گئی اوضر حیات وزیر ہا اگریز ہوا مسلمان ہاسپٹل میں نا نام وارف ہے لاٹھی چارج کرنے والا وہ ہا مار مار مار مار پلی تبدیل کر دیتا پھر جلوس شامل کر کے میرے پاس جھنڈا تھا میرے کو ستور تھا میں وہ کر رہی تھی واپس پھر یہ نہ جاڑنے کے بعد پاکستان بان گیا قید آزما آ گیا پھر وزیر تھی گئی اسا کو کہیں نہ پوچھا بالکل کہیں نہیں پوچھا اللہ تعالی یاد صاحب کو جدہ نصیب کرے ان سا کو اللہ تعالیٰ کا گھر دکھا دے نبی سوڑ گھر دکھا دے ان کو حج کروائے بس جلد سے جو کچھ سارے کو لوگ نارمر سے مسلم لیگ زندہ باد دیا سے لے کے رہیں گے پاکستان خون سے خون بہا دیں گے پاکستان بنا دیں گے جی سیدھی چٹو ہائے ہے ہے بھاری ہے ہے سمجھے مسلم لیگ زندا باد بس ملک بھی اللہ پائے